علیہ او قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ فضلہ تجارت لیے آپ کے ساتھ ہیں الحمد اللہ الا ہی و کرم ہی حضرت مولانا نام دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدری حافظ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور سا سب کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں اللہ نیو اللہ ہنستا مسکراتا رکھے آپ کی کالس کو ہم ان شاء میں شامل کریں گے ہمارے محروز مدنی جو عموماً سلسلے کو ہوسٹ کرتے ہیں میزبان ہوتے ہیں مدنی قافلے میں سفر پر ہیں تو ان کی جگہ مجھے سارت مل رہی ہے سلسلہ کرنے کی اللہ تبارک وطالیہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں علم دین سے بھی فیض یافتہ فرمائے آپ کال کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں ہم ان شاء اللہ آپ کی کال کو بالخصوص سلسلے کا حصہ بنائیں گے لین دین سے متعلق تجارت سے متعلق مالی جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے آپ کالز کر سکتے ہیں آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ہمارے پاس کالز جو ہے وہ موجود ہوں گی انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہوتی رہیں گی ایک سوال ہے استاذ ابتدا کے اندر زندگی میں بندے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قرض لیتا بھی ہے قرض دیتا بھی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم قرض لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم قرض دیں گے تو اس قرض میں دیں گے سونا اور آپ کو بھی ہمیں واپس یہ سونا ہی کرنا ہے یا ہم آپ کو ڈالر دیں گے تو آپ کو واپس بھی ہمیں ڈالر ہی کرنے ہیں یورو دیں گے تو واپس بھی یورو ہی کرنے ہیں اس میں ان کا ذہن بھی ہوتا ہے کہ کرنسی کی قیمت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو قیمت بڑھ جائے گی تو ہم اس کو اگر پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں جب یہ واپس ریٹرن میں کرے گا تو پاکستان کے اعتبار سے تو پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا لیکن ڈالر یورو باہر اتنا ہی رہیں گے سونا اتنا ہی رہے گا یہ طریقہ کار درست ہے یا درست نہیں ہے الحمد للہ رب <laughs> مجھے یوں آ رہی ہے تو خیر کیا آئے گی مسکراہٹ کہہ لیجیے آپ کیا مجھے آپ جیسی اسپیڈ گرانی پڑے گی میں <تصفح> ذرا دھیمی اسپیڈ والا آدمی ہوں <تصفح> <تصفح> خیر جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے جی قرض جو ہے وہ احسان ہوتا ہے جی. یعنی بغیر کسی معاوضے کے آپ کسی کو وقتی طور پر کوئی مال دیتے ہیں جی اور وہ اس سے وصول کرتے ہیں ٹھیک جی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کیش ہی قرض میں دیں گے ٹھیک جی ہے بلکہ گندم آپ نے دیکھا ہو گاؤں دیاتوں میں بطور قرض دی جاتی ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ قرض کے طور پر دی جا سکتی ہے قرض اور آریت میں ایک ہی فرق ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ مہمان آ جائیں تو برتن بھانڈے چرپائی بستر دوسروں سے لیے جاتے ہیں صحیح. اور پھر زیادہ مہمان آ جائیں خاص طور پر جب ایسا ہوتا ہے شادی بیاہ میں جی. بہت میت میں تو وہ قرض نہیں ہے وہ آریت ہے ٹھیک ہے جی آریت کے اندر چیز محفوظ رہتی ہے استعمال کر کے واپس دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے قرض کے اندر چیز محفوظ نہیں رہتی چیز فنا کر دی جاتی ہے صحیح. جو مقاصد ہوتے ہیں اس کے کہ اپنی ضروریات کو پوری کرنا ضروریات پوری کرنے کے بعد بندہ ان چیزوں کو ان چیزوں میں صرف کر دیتا ہے وہ چیز سونا لیا تو سونا بیچ دے گا ڈالر لیا تو ڈالر بیچ دے گا آ, یا ڈالر خرچ کر دے گا اپنی ضروریات کو پوری کرے گا یا پاکستانی روپے ہیں گندم لیا تو گندم کا پیسنے کے بعد بچوں کو کھلا دے گا صحیح. پھر وہ واپسی لوٹائے گا جب لوٹانی ہوگی تو قرض کے اندر جو چیز ہے وہ چیز فنا کر دی جاتی ہے صرف کر دی جاتی ہے باقی نہیں رکھی جاتی ٹھیک ہے آریت اور قرض دونوں کا یہ, مف... یہ فرق ہے صحیح. آریت اور قرض دونوں جو ہیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے احسان اور تبرو اور دوسرے کے ساتھ بھلائی سبحان اللہ, سبحان اللہ اب معاملہ یہ ہے کہ شریعت مطالعہ کا یہ اصول ہے لا درارہ ولا درارا ٹھیک ہے نہ نقصان پہنچایا جائے گا نہ نقصان دیا جائے گا اگر جو ہے وہ ایک آدمی یہ شرط رکھ دے کہ جی میں ڈالر دے رہا ہوں اور میں مجھے پیسے واپس چاہیے تو نقصان کے اعتبار سے جو آج کل ماحول ہے نو no ڈاؤٹ کہ بڑا رسک لازم آئے گا صحیح. اور اس نے احسان کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچے ٹھیک ہے تو میں نے ایک اقلی بات کی ہے صحیح. ورنہ جو قواعد ہیں شریعت مطالعہ کے وہ یہ ہیں اصول یہ ہے کہ جس جنس کے اندر قرضہ لیا جائے گا صحیح. اسی جنس کے اندر قرضہ لٹانا واجب ہے ٹھیک ہے یہی اصول ہے پہلا مرحلہ یہی ہے ہاں اگر دونوں رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور خلاف جنس لوٹانے پر اتفاق کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن ہر چیز کے اعتبار سے وہاں پر احکام مختلف ہو جائیں گے علماء سے رہنمائی لینی ہوگی کہ سونا لیا تھا اس کے بدلے ہم فلاں چیز دے رہے ہیں اور ڈالا لیا تھا اس کے بدلے فلاں چیز دے رہے ہیں تو کچھ تو نہیں ہوگا لیکن گنجائش موجود ہے ممکن ہے آپ کا سوال تھا کہ جی سونے کیا سونا بھی قرض دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے اور سونے کے بدلے یعنی جب وہ واپسی کا ٹائم آئے گا اضافہ تو نہیں ہو سکتا قیمت بڑھ جاتی نہیں ہو سکتا اضافہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نے دو تولا سونا دیا ہے قرض کے طور پر تو وہ کم یا زیادہ لے اتنا دیا ہے اتنا لینا ہوگا اور یہ اقدے بے نہیں، اقدے قرض ہے ٹھیک ہے پہلے زمانے میں تو دراہیم اور دنانیر ہوتے تھے صحیح. یعنی اشرفیاں سونے کے سکے اور جی چاندی جی کے سکے ہوا کرتے تھے اس جی زمانے میں قرض کس طرح ہوتا تھا کرنسی تو تھی نہیں صحیح. یہی کرنسی تھی یہی نکوت صحیح. تھے انہی کے ذریعے قرض کا ہوا کرتا تھا صحیح. تو اس کال کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا طریقہ اور مرحلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ قرض uh, جس جنس میں دے رہے ہیں وصولی بھی اسی جنس میں ہوگی قیمت کا کم ہو جانا بڑھ جانا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور سبحان اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ڈالر دیتا ہے یورو دیتا ہے تو وہ یہی مقرر کرے کہ میں ڈالر اور یورو میں ہی واپس لوں گا کیونکہ اختتام پر پھر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن سلمان بھائی آپ کے سوال سے مجھے ایک بڑی ہی دردناک بات یاد آ گئی ہے اللہ اکبر میں سفر میں تھا یمن سفر میں جی تو وہاں کی کرنسی بہت گر چکی ہے یمن کی کرنسی بہت گر چکی ہے یعنی کہ ہزار جو یمنی روپیہ ہے وہ تقریباً ایک عمانی جو ریال ہے اس کے برابر ہے ایک عمانی ریال دو سو ستر سے اسی روپے کا ہے ٹھیک ہے تقریباً دو سو کا آپ ایوریج لگا صحیح کہاں وہ اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا اور کہاں ایک ہزار یمنی جو درم یا ریال ہے ایک ہزار اور کہاں ایک عمانی ریال جی کتنی جو ہے نا کتنا فرق آ چکا ہے جی بغداد کے اندر بھی یہی معاملہ ہے اور سیریا کے اندر تو معاملہ ہی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ اب وہاں مسائل پتہ کیا ہیں جی وہاں مسائل یہ ہی آئے ہیں کہ جن عورتوں کے مہر مقرر ہوئے تھے کہ جناب پچاس ہزار سیرین مہر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس پچاس ہزار کی قیمت تو پانچ روپے رہ گئی ہے Allah. تو خیر اس وقت تو وہ بچارے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو جان بچانے کی اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جان بچائیں اور جو ضروریات زندگی ہے غذا ہے اپنے بچوں کو کی پرورش ہے اس کی خوراک اس کا انتظام کر پائیں یہ تو دور کی باتیں ہیں اللہ اللہ لیکن یہ, یہ سوال وہاں کھڑا ہو رہا ہے علماء سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا معیشت تو اتنی گر گئی ہے انہوں نے تو ملکی کرنسی کے اندر طے کیا تھا ملک کی کرنسی تو نیچے آ گئی ہے اس کی ویلیو تو کچھ بھی نہیں رہی اب کیا ہوگا پہلے سلکھتا ہوا سوال ہے یہ اللہ اکبر اللہ تبارک ہمارے مسلمانوں پر رحمت فرمائے اپنے رحمتوں کے حصار میں رکھے عافیتیں سلامتیاں ان کا مقدر فرمائے اسلام اسر حدوں کی مولا تعالی حفاظت فرمائے آپ کی کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام محمد عام رضا اتاری ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو میں نے قرض دیا اس نے مجھ سے دو لاکھ پر لیے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں جب فصل کاتوں گا تو تب بھی دوں گا میں ابھی فصل ہوگا ہوں گا اس میں خواب بیج ڈالوں گا تو جب فصل کاٹی جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو دو لاکھ پچیس ہزار یا پچاس ہزار دوں گا کیا یہ سود میں تو نہیں آتا جی اچھا کال جانا میرے کال میں نہ گا جی. <coughs> دوبارہ سمجھے گا کال میں جی. میں بتا دوں جی. کال دوبارہ میرا جی. نام محمد عامر رضا اختاری ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو میں نے قرض دیا اس نے مجھ سے دو لاکھ روپے لیے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں جب فصل کاٹوں گا تو تب بھی دوں گا میں ابھی فصل اگاؤں گا اس میں کھاد بیج ڈالوں گا تو جب فصل کاٹی جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو دو لاکھ پچیس ہزار یا پچاس ہزار دوں گا کیا یہ سود میں تو نہیں آتا اگر یہ سود میں نہیں آتا تو پھر سود کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن میں سود کو آرام کر دیا گیا اسی صورت کے تو متعلق تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے اور واپسی میں زیادہ لیتا ہے جو ربل قرآن ہے وہ ربا جس سے قرآن جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ یہی صورت ہے قرضہ دے کر نفع واپسی میں زیادہ نفع لینا یعنی جتنی رقم ہے اس سے زائد لینا یہی حقیقت سود ہے تو جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ طریقہ بلا شبہ غیر شرع ہے سود پر مشتمل ہے وہ جو اضافہ ہے جو اضافی رقم انہوں نے بتائی پچیس لاکھ ہزار کو زیادہ لے گا پچیس یا پچاس پچیس یا پچیس جتنے بھی زیادہ لے گا وہ مال حرام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نزید مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی سود کا کام کیا اور سود ہی سے اس نے مکھانات بنائے سود ہی سے اس نے اپنے گھر کی دیگر چیزیں اخراجات وغیرہ سارے اس میں جو ہے سود ہی کے پیسے ہی سے بنائے اور اس میں جو ہے اس کے گھر والوں کو بھی پتہ ہے اس کی وائف کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیسہ آ رہا ہے جو بھی کھانا پینا ہے یہ سارا سود ہی کے پیسوں میں سے ہو رہا ہے کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ جو بقیہ رقم جائیداد جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں اس کی سوجا کو کیا شرعی حکم ہوگا کہ وہ اس رقم کا اس جائیداد کا کیا کرے اگر وہ سارا ہی دے دیتی ہے کسی بھی راہ میں تو پھر اب وہ خود کہاں سے گزارا کرے جواب ارشاد شرما السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان کیا آج کالے ریکارڈ کروا تھے آپ نے بھی پہلا سوال قرض کا ہی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات بھی طرح کے میں الحمدللہ آپ کے مدنی پھول پر ایک سو چھبیس سے عامل ہوں آپ نے فرمایا تھا نئی کالز ہوں گی جو کالز آ رہی ہیں وہ ہم شامل کر رہے ہیں آپ کے سوال کے بڑے ملتے جلتے آ رہی ہیں نسبت سے ٹھیک ہے جی کسی آدمی نے سود کمایا جی اور سود سے ہی جائیدادیں بنائی جی یہ بہت ہی انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہے یعنی ان کے سامنے ایک صورتحال ہے ایک فیملی ہے اس میں کوئی خاتون ہے ان کے اسباب ہیں جی کان وغیرہ یہ وہ فلاں فلو اب شور زندہ ہے یا نہیں اس کی تفصیل بھی نہیں ہے وہ اگر ترکے میں آگئی گئی ہیں تو ترکے میں ہوں گی اور جو بھی حکم ملنا ہے انہوں نے وہ بھی آئے نہیں اس فیملی پر ان مکانات پر اس اساسے پر چپساں کرنا ہے تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر مگر سے جواب دینے کے بجائے متعین صورت واضح ہو ہمارے اوپر کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اور پھر اسی کے مطابق حکم بیان کیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کہہ دیں ناجائز ہے اور وہ بےآنی اس کو یہ حکم بیان کر دیں اور اس اور وہ حکم خلاف ہو واقعے کے سور چار کچھ اور ہو تو ظاہر بات ہے یہ اعلیٰ درجے کی بے احتیاطی کا معاملہ ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے بات عمومی طور پہ لوگ وہی پوچھتے ہیں جو سچویشن ایکچوئل ہوتی ہے یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے میں نے تو دیکھیں وہی بات پوچھی ہے جو ایکچوئل سچویشن ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جی اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میرا مریض ہے یہ مافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا تو ڈاکٹر پوچھتا ہے میدا کیسا ہے ہے سانس تو نہیں پھولتی صحیح اچھا صبح میں اٹھتے ہیں تو بلغم تو نہیں آتا تو وہ بہت سارے سوالات کر کے مریض کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ معلوم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پاتا تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں میں جس فیلڈ سے وابستہ ہوں مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ اگر میں اپنے کسی شاگرد کو بھی کہتا ہوں یہ بات لکھو تو وہ اس لکھنے میں بھی کمی انیس بیس کر دیتا ہے حالانکہ تجربہ کار ہوتا ہے اس کے باوجود بھی رہ جاتی ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور ایک صورت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسے کما حقوق بیان کر دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اللہ اب ہم کسی مبہم صورت پہ حکم لگائیں یہ مناسب نہیں ہے کیا بات ہے اور है? ان کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا مسئلہ دار لفتہ لے کر آئیں وہاں بیٹھ کر بات کریں کیونکہ سود کے تعلق سے بہت ساری شکے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی سود حرام اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا عقد اور نقد جمع ہو گئے تھے جب نئی چیزیں خریدی گئی ہیں صحیح. جو اگلی چیزیں خریدی گئی ہیں اس میں عقد اور نقد جمع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے صحیح. جمع ہو گئے تھے تو اگلی چیزیں حرام ہو جائیں گی نہیں ہوئے تو حرام نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ تو ایک تفتیش والی بات ہوئی نا اللہ اللہ اللہ. اس پر سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کیا بات ہے سر سبحان اللہ کیا کیا شان ہے جی آپ کی اللہ جی خیر شہریت رسنت کا فیضان ہے امیر اسنت کا بھی جو ہے وہ مبارک فضان مفتی صاحب کے ذریعہ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کمال احتیاط ہے یہ علماء کی شان ہے علماء حقہ کی یہ شان ہے اور اللہ تبارک تعالی, و تعالی ہمیں بھی احتیاط نہیں ہے یہ احتیاط نہیں ہے جی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ میرے سامنے واضح ہے میں کسی صورت میں احتیاط کا حکم دے رہا ہوں صحیح है? کہ بھائی مسئلہ تو یوں ہی ہے لیکن احتیاط یہ کہ آپ یوں عمل کر لیں ٹھیک ہے یہ حقائق ہے اللہ اللہ یہ عرض نا میں یہ درجۂ احتیاط میں نہیں آتے یہ درجۂ فرض میں آتے ہیں اللہ واجب میں آتے ہیں حقائق ہیں یہ کیا بات ہے کہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو شبہ نندہ مدینہ مدینہ جگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سند حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد افضل سے مفتی صاحب نے سوال ہے مدینہ میری کپڑے کی دکان ہے تو ہے نا ہمیں کپڑا ملتا ہے میٹر سے اور دیتے ہیں گال میں دے سکتے ہیں گلوں میں یا کہ میٹر سے ہی دینا چاہیے جی دیکھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑا جو ہے وہ جس ماپ سے آپ نے خریدا ہے اسی ماپ سے آپ دیں گے کپڑے کی فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کٹ پیس کا بھائی جی سر کٹ پیس کے اندر کیا ہوتا ہے جو کٹ پیس کا کپڑا ہوتا ہے عام طور پر یہ فیکٹریوں سے تول کے حساب سے آتا ہے تول کے حساب سے لے لیتے ہیں صحیح. پھر اس کی کیٹیگری بناتے ہیں جو بالکل رف ہوتا ہے اس کو رف کاموں میں چلاتے ہیں صحیح. اور جو اچھے والا ہوتا ہے اس کو پھر یہ گز سے یا میٹر سے دیتے ہیں حالانکہ لیا تول سے یا تو آپ نے جس حساب سے کپڑا لیا ہے اسی آف آف میٹر سے آپ بیچیں یا گز سے بیچیں یا تول سے بیچیں ضروری نہیں ہے بیچتے ہوئے آپ کی اپنی مرضی ہے سبحان اللہ. لیکن چونکہ گز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے میٹر بڑا ہوتا ہے گاک کو کہہ کر بچیں کہ یہ ہم گز کے حساب سے دیں گے میٹر کے حساب سے نہیں دیں گے نہیں اب گاہک کی بھی دو کیٹیگری ہوگی ایک تو وہ ہوگی کہ جو میٹر اور گز کا فرق سمجھتا ہوگا صحیح ٹھیک ہے دوسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جو میٹر اور گز کا فرق نہیں سمجھتا اس کو ذرا اچھی طرح سمجھائیں اچھا یہ فرق کہاں واضح ہوگا مثال کے طور پر کسی نے سوٹ بنانا ہے جی اور کپڑا اگر گز سے ماپا گیا تو وہ بنے گا اچھی بات تو اس کو پھر بتانا ضروری ہے کہ آپ کو سوٹ بنانا ہے اور آپ گز سے لینے پر راجی تو ہو گئے گز سے سوٹ بنے گا نہیں میٹر سے لوگ جبھی بنے گا میٹر کا ریٹ ہمارے زیادہ ہے بھلے جی کہہ دے کوئی نہیں ہے صحیح ٹھیک تو وہ اگر یہ کہ میٹر کے ریٹ آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں میٹر جو گز کے حساب سے جو میٹر پہ جو ریٹ لگا رہے ہیں یا آپ زیادہ کیوں لگا رہے ہیں اسی گز کے حساب سے مجھے میٹر بھی دے دیں ہاں تو گز کے حساب سے کپڑا کم آئے گا میٹر کے حساب سے زیادہ آئے گا کم چیز کے کم پیسے ہوتے ہیں زیادہ چیز کے زیادہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے مرحبا سبحان اللہ جی مزید میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو چلتا بزنس ہو یعنی کہ رننگ بزنس اس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کے بارے میں کیا احکام نعم. شریعت یہ صرف لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم چلتے کاروبار میں پیسے لگائیں آپ کیا فرمائیں گے آپ کاروبار کرنا تو جائز ہے نا جی کوئی یہ سوال پوچھے کہ کاروبار کرنا جائز ہے تو اس کا موٹا سا جواب یہ ہوگا کہ ہاں کاروبار کرنا جائز ہے جی جی. اور کاروبار کے اندر حلال اور حرام دونوں طرح کے طریقے ہیں صحیح. کچھ طریقے ایسے ہیں جس پر چلیں گے تو آپ حرام کی طرف جائیں گے صحیح. کچھ طریقے ایسے ہیں جس پر چلیں گے تو آپ حلال کی طرف جائیں گے صحیح. چلتے کاروبار کے اندر بھی یہی جواب ہوگا صحیح. کہ چلتے کاروبار کا معاملہ کوئی تو ہے ایک موٹا سا سوال صحیح. اس کا جواب یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چلتے کاروبار میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کا کام ہے کہ وہ لاٹ منگواتا ہے کہیں سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر چاول کا ٹرک آتا ہے اور وہ اترتا ہے باب المدینہ میں اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹرک آئے گا چالیس لاکھ روپے کا اور اس میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں آپ کو تو اس ایک جو ڈیلیوری آ رہی ہے اس میں شامل کر دیا ان کو صحیح. اور اس کا حساب رکھا الگ سے اور اکتالیس میں یہ آیا بیالیس میں یہ بکا سارے اخراجات وغیرہ نکال کے ڈیڑھ لاکھ روپیہ بچ گیا اور تیس ہدا میں تقسیم ہو گیا صحیح. ایک یہ طریقہ کار ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے ٹرک آتے رہے اور بھی مال بکتا رہا لیکن اس نے اس, کی اس کا پورا حساب رکھا تو یہاں تو یہ ہے کہ ممکن ہے چلتا کاروبار ہونے کے باوجود کسی جو ہے وہ شریعت متحرک کے قواعد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ رننگ بزنس ہے ایسا رننگ بزنس ہے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے جیسے کریا کی دکان ہے صحیح. یا کوئی بہت بڑی کمپنی ہے اٹھا لیے پانچ لاکھ دس لاکھ روپے ٹھیک ہے یا زیادہ اٹھا لیے وہ کہاں گئے کس کام میں خرچ ہوئے کوئی اس کوئی کام میں خرچ ہو کے کیا گروتھ ہوئی صحیح. کیا انکم ہوئی پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح. عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ پیسہ اٹھایا اس سے قرضہ اتار دیا ٹھیک ہے تو جب آپ شرکت کرتے ہیں کسی اور کا پیسہ لیتے ہیں تو اسلامی تعلیمات یہ ہی کہتی ہیں وہ پیسہ آپ کے پیسے کے ساتھ ملے گا پہلا مرلہ ٹھیک ہے کاروبار میں لگے گا دوسرا مرلہ تیسرا مرحلہ یہ کہ گروتھ ہوگی گروتھ ہوگی تو نفع آئے گا نفع تقسیم ہوگا گروتھ یہ نہیں ہو گئی گروتھ نہیں ہوئی تو دو صورتیں یا کیپیٹل کے برابر آ جائے گا یا کیپٹل سے کم چلا جائے گا کیپٹل سے کم چلا جائے گا تو نقصان ہے اب وہ پیسہ کام میں لگایا ہی نہیں اس سے دکان کا کرایہ دے دیا اس سے قرضے اتار دیے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ادائیگیاں کر دی کاروبار میں نہیں لگا تو شرکت تو ہی نہیں ہے یہ وہ صورت ہے جو اصلن کاروبار نہیں ہے آپ نے تو قرضہ لیا دوسرے سے اور اس پر نفع دے دیا آپ نے بس تو یہ سودھی معاملہ آ جاتا ہے تو یوں طریقہ کار جو ہے وہ دیکھے جائیں گے اس ایک سوال کے اندر کم و بیش بارہ سو بنیں بنے گی اللہ اللہ بارہ سو روپے بارہ سو روپے بنے جو ایکچوئل سچویشن ہو اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی دو تین صورتیں بہن کر دی ہیں مدینہ مدینہ صحیح ٹھیک ہے جی وزید جی ابھی بول رہا ہوں کمالیا سے سر میں نے مسئلہ پوچھنا ہے اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں اس کو مال دے رہا ہوں مال جبکہ کم قیمت کا ہے وہ لینے پہ راضی ہے کیا اس کو مال دے دوں جی سر دیکھیں دو صورتیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ مال کم قیمت کا ہے اور وہ شخص یہ کہہ کر لے رہا ہے کہ آپ کے پیسے بنتے تھے ایک لاکھ روپے مال ستہ ہزار روپے کا ہے ستر ہزار کے بدلے میں مال لے لیتا ہوں تیس ہزار روپے بکایا ہے ایک تو یہ صورت ہے ٹھیک ہے ہوا کہ اس میں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ یار آپ سے تو پیسے بن ہی نہیں رہے چلو ستر کا ہے تو ستر کا ہی دو مجھے صحیح. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو بقایا رقم ہے آیا اس نے چھوڑ دی ہے یا وہ مانگے گا آپ سے کیا کرے گا تو مال کم قیمت کا ہے وہ لینے پر راضی ہے اس نے لے لیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جو پیسے پورے بنتے ہیں اس کا کیا ہوگا یہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب کریں یہ ہوتا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے جو آ ہے وہی صحیح یہ بھی نہیں آئے گا تو پھر جو ہے وہ بھی جائے گا. ایسے ایسے سار... بات کا معاملہ ہے نا میں نے اسی طرح توجہ دلائی ہے کہ اس نے تو مطلب کہ وہی وہ مال لینا کافی سمجھا لیکن کیا اس نے بقایا معاف کر دیا صحیح یا وہ اس کو واجب زیادہ سمجھتا ہے اس بات پر بھی تصفیہ کروائے ٹھیک ہے اگر وہ بقایا واجب ادا سمجھتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب آپ سے کرنا تھا کہ آج کل یہ جو مختلف سوسائٹیز وغیرہ میں ایک فائل سسٹم چل رہا ہے کہ آپ ایک فائل لیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس فائل وغیرہ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے پھر وہ اس ریٹ پہ زیادہ ریٹ پہ بیچ دی جاتی ہے کیا اس طرح زیادہ ریٹ پہ فائل بیچنا اس سوسائٹی وغیرہ کی جگہ کا جائز ہے دیکھیں دارالفطا علیہ سنت حال جس رائے پر فتوا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائل کسی بیاہ پر جاری ہوئی ہے نا پلاٹ کی بیاہ پر جاری ہوئی ہے جی اگر وہ پلاٹ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس پلاٹ پر جا کے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے یہ اس پلاٹ کے فائل ہے تو تو اس کی فضا سے جائز ہوگی صحیح. جبکہ کوئی اور شری مانے کا سبب نہ پایا جائے شریف طور پر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو اگر کنڈیشن یہ نہیں ہے فائل کے پیچھے کون سا پلاٹ ہے جی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی بھی ہو سکتا والے جو صورت ہے یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ٹھیک جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ہمارا شروع روم ہے ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح گاڑی ہم سے لیتے ہیں کہ جی ہم کو گاڑی دے دیں چھ مہینے کے ٹائم پر اور وہ ہم سے چھ مہینے کے ٹائم پر گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر وہیں پر کیش پر بیچ کے چلے جاتے ہیں کیا وہ گاڑی ہم خود دے کے خدار پھر دوبارہ کیش پر لے سکتے ہیں اس کا رہنمائی فرما دیجیے گا بڑا سر چکا دینے والا سوال ہے دوبارہ سنائیے گا ذرا جی دوبارہ جی <laughs> میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے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 جی مجھے تو میں یہ سمجھا کہ انہوں نے تو گاڑی بیچی ہے اور وہ گاڑی بیچی ہے 6 مہینے کی مدت پر <تصفح> چھ مہینے کا ٹائم دیا ہے انہوں نے اور گاڑی بیچی ہے چھ مہینے بعد ان کو پیسے ملیں گے بندہ گاڑی لے گیا گاڑی لینے کے بعد اب وہ چھ مہینے تو نہیں گزرے وہ پہلے ہی چار مہینے میں آ گیا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ گاڑی نقد پر بیچ لی نہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> دکاندار کے وہ بھروسے کا آدمی ہوگا جس کو دکاندار ادھار میں مال بیچ رہا ہے جی تو بھروسے کا آدمی ہوگا نا ایسی بات اس دکاندار کے پاس آیا دکاندار کے پاس پیسے نہیں تھے صحیح ٹھیک اس نے کہا کہ اپنی گاڑی مجھے چھ مہینے کی ادھار پر بیچ دو مثال کے طور پر گاڑی تھی دس لاکھ روپے کی کیش بکتی ہے اور دکاندار نے یہ گاڑی لا لا مہنگی بیچی ہوگی بارہ لاکھ کی بیچی چلو یہ چھ مہینے کے بارے میں آپ کو میں نے بارہ لاکھ کی بھیج دی بارہ لاکھ کی اس نے گاڑی خریدی خرید لی شو روم سے ٹھیک ہے اس نے وہ گاڑی نو لاکھ روپے کے مارکیٹ میں بھیج دی بیٹھے بیٹھے بھیج دی صحیح بیٹھے بیٹھے نو لاکھ کی بیچ دی اس کو کیش چاہیے تھا پیسے چاہیے تھے صحیح اس کے ہاتھ میں پیسے آ یا نہیں آئے کچھ کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا وہ جو بھروسہ تھا دکاندار کا اس نے اس کو استعمال کیا اور پورا کاروبار بھروسے پہ چلتا ہے صحیح اس نے اپنی وجاہت اپنے بھروسے کی بنیاد پر دکاندار سے ادھار میں گاڑی خریدی دس کے گاڑی کی گاڑی بارہ کی خریدی ادھار کی وجہ سے اور وہ اگر دس کی بیچے گا تو اتنی جلدی نہیں بکے گی صحیح اگر وہ دس کی بیچے گا اتنی جلدی نہیں بکے گی صحیح اس نے وہ بجائے دس کے ساڑھے نو کی اور نو کی بیچ دی روپے کا لوس کیا ایسی بات اب وہ ڈھائی روپے اس نو لاکھ روپے سے منائے گا اس کے آدمی تو نو لاکھ کیش آ گیا نا صحیح. اب وہ جائے گا کہیں انویسٹ کرے گا کسی کاروبار دنیا میں لگائے گا جا کر اور ڈائی لاکھ روپے کا جو بظاہر لوس ہوا تھا وہ اس کو پورا کر لے گا آرام سے صح. اگر اس کے پاس کوئی کاروباری لائن ہے تو اس میں سود کہیں بھی نہیں ہوا صح. جو بے اقل آدمی ہیں جنہوں نے اگر دستی کی بھی ہے تو ہمیں پتا ہے کس طرح کی ہے ٹھیک ہے صح. یا درستی کی اور بھول گئے ہیں نہ کبھی پڑھایا نہ کبھی پڑھا اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ بند کمروں میں ہیلے بتاتے ہیں یعنی علماء سے کے دلوں میں تنفر پیدا کر رہے ہیں علماء کے متعلق لوگوں کے دلوں میں تنفر پیدا کرنے والا علمان و لفیظ قابل رحم ہے تو خیر یہ جو صورتحال ہے یہ سود کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور سائل بھی یہ بات جانتا ہے سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کسی اور کو ساڑھے نوکی بیچ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا وہ میں ہی خرید لوں صحیح اللہ ساحل بھی جانتا ہے کہ سود نہیں ہے یہ لیکن جب بات آتی ہے یہ خود خرید لے صحیح اب ایک ایسا عقد ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز بیچی مہنگی پیسے وصول نہیں کیے پیسے وصول کرنے سے پہلے خود ہی اس سے وہ چیز کم قیمت میں خرید لی صحیح ٹھیک ہے یہ اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پر الحمد میں نے پوری ایک تحقیق لکھوائی ہوئی ہے سبحان اللہ اس مسئلے کی بنتی ہے چھ صورتیں کیا بات ہے ایک صورت حرام ہے پانچ صورتیں جائز ہیں سبحان اللہ اور وہ اس وقت میرے ذہن میں مستحر نہیں ہے کہ وہ جو ایک صورت جو حرام ہے وہ کون سی ہے جی تو وہ جو ایک صورت نکلتی ہے جو حرام ہے اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں میں بقیا پانچ صورتیں بھی بیان کر کے اور یہ کلپ چلا کے تاکہ اس کا ربط بن جائے سورت بیان کر دوں گا مدینہ مدینہ کیا کیا بات ہے ہاں؟ مفتی مفتی ہوتا ہے no, no کوئی شک نہیں صحیح فرماتے کے مسائل مفتیان کرام سے ہی جو پوچھنے چاہیے مدینہ لیکن مفتیان کرام کو تو آج کل لوگوں نے پتہ نہیں کیا ان کے خلاف پر گنڈا شروع کیا ہوا ہے اللہ علماء کے خلاف افتار کرام کے خلاف قابل رہے میں سے لوگ بد بختی اور سدب اپنی شناعت میں اپنی بد میں اور اضافہ کر رہے ہیں <سؤال> اللہ تبادلہ پر بھی رحمت فرمائے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری موبائل شاپ ہے موبائل اور ایزی لوڈ کی شاپ ہے میں ہر ریچارج پر پانچ روپے کی کٹوتی کرتا ہوں باقاعدہ میں نے لکھ کر بھی لگایا ہے کہ ہر ریچارج پر پانچ روپے کی کٹوتی کی جائے گی برائے مہربانی اپنی مرضی سے لوڈ کروائیں کیا یہ جو کٹوتی کرتے ہیں میرے لیے میرے لیے جائز ہے یا نا جائز ہے برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے جی سر صاحب ہاں بہت مشکل فیلڈ ہے ہماری اللہ <laughs> ایسی بات ہے جی فیلڈ اس مشکل ہے کہ جی ایزی پیسہ کٹوتی یہ بھی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نا کس بیاب پر ہوتا ہے پیچھے نظام کیا ہے کمپنی کی اور اس کی ڈیلنگ کیا ہے پورے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ایسی بات روزانہ اتنے سسٹم یاد ہو رہے ہیں اتنے سسٹم یاد ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ اتفاق سے ایک دبا پہلے بھی آیا تھا صحیح تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ صورت کے متعلق غور کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد کوئی غور کرنے کا موقع ہی ملا اللہ پھر کبھی جواب دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر جی میرا تجارت میں سوال یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ آدمی ہے اس نے دوسرے لڑکے کو بطور قرضہ کچھ پیسے دیے کچھ رقم دی اور وہ کچھ عرصہ کام چلا پھر اس کے بعد وہ کام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ اس کو ایک دو دفعہ وہ اس کو معاف کر چکا ہے کہ چلو جی وہ نقصان ہو گیا تو اب میں آپ سے پیسے واپس نہیں لوں گا اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس دو آیا کہ وہ جس نے پیسے لیے تھے اور جس نے دیے تھے ابھی پھر وہ جو ہے نا وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے واپس کرو پہلے اس نے معاف کر دیے تھے ابھی جس نے لیے تھے وہ واپس دینے کا پابند ہے پلیز یہ رہنمائی فرما دیں جی ابرا اور اسکات جی اس قبل مسئلہ ہے جی دو صورتیں بنتی ہیں اصل میں ایک تو یہ بنتی ہیں کہ جو معافی ذمہ چیز ہوتی ہے نا وہ این ہو گئی یا غیر عین ٹھیک ہے بعد چیزوں میں ابرا ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ بھی بڑا ہی ٹیکنیکل مشکل مسئلہ ہے تو مشکل یوں ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ آ, میں لکھوا رہا ہوں کسی سے تو اگلے ہفتے اس کو دیکھتے ہیں کبھی جواب اگلے ہفتے آئے گا ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جب یہ کہیں گے کہ جب آپ اگلے ہفتے رہیں گے تو لوگ یہ نہیں بولیں گے یہ دیکھو یہ جواب ہی نہیں دے رہی کیوں نہیں جواب دینا چاہیے ان کو الحمد رب العالمین کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا اللہ کیوں نہیں آیا جی یہ تو اگر عام جنرل طور پہ تو لوگ سوچتے ہیں نا یا بولتے ہیں یا ہو سکتا ہے بولے بھی کہ جب ایک چینل پر ہیں اور ایک جو منصب بھی ہے اور الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں, ہیں آپ، تو پھر بھی جواب میں دینے میں توقف ہونا ماحول کی بات ہوتی ہے نا اگر شروع سے ہی یہ سیکھا ہوتا کہ اس طرح تو بزٹ ہو جاتی ہے اس طرح تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میرے سمجھ کو دیکھ لیجیے آپ تو شروع سے جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کبھی اس طرح بولنا بارے نہیں پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ غلطی بھی ہوئی ہے کئی دفعہ ٹھیک ہے نا تو یہ خاموش ہونا نا غلطی بھی ہوئی ہے اگر میں اگر ازالہ کیا ہے اللہ اللہ تبارک وطالعہ علماء حقہ کی شان کو اور بڑھائے مفتی صاحب کے علم میں عمل میں اللہ تبارک اور برکتے ترقی استاف فرمائے یہ واقعی شان نہیں ہے علماء حقہ کی اگر کہیں موقع پر چیز مستحضر نہیں ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی فرمایا گیا کہ بعد میں دیا جائے گا یا لا بھی یہ بھی ثابت ہے بہرحال مزید اگلی کال بھی شامل کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں داؤ السلامی کے مدری ماحول وستا رکھے اور علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق رفیق رشمت فرمائے اور علم نافع اور علم سالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ عطا فرمائے جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص پلیٹ بک کرواتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ اس کو بیچنا ہے یا رکھنا ہے جب دیکھیں کرنا ہے رہنا کہ ہے اس کا کیا حکومت مالک اجازت میں آئے گا کہ نہیں جی سر دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا رجحان میرا ملان فلیٹ کی طرف کیوں ہوا صحیح کوئی نہ کوئی سبب اور پس منظر تو پایا جائے گا ٹھیک ہے جی اب جو بیچنے والے ہیں ان کی دو کیٹیگری ہوتی ہیں صحیح ایک تو بیچنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ پیسہ اسپیئر میں ہوتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ اگر مجھے سال انتظار کرنا پڑا دو سال چار سال کیونکہ فلیٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بکنگ کے وقت اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ جگہ موقع کی ہو تو اس کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو پیسہ انویسٹ کر کے نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اور پیسے نہیں ہوتے ایک بندہ وہ ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ تو چار سال پڑھا رہے پہلے اچھا پیسہ دے جائے گا صحیح تو یہ لیٹ کرنے والا کاروبار کی نیت نہیں کر رہا کوئی نفی نہیں ہو رہی اس نے جو جس رجحان جس میدان سے خریدا ہے ایک تو اتنی ضرورت کہ بھی خود رہنے کا ارادہ ہے کرایہ پر دینے کا ارادہ ہے بچوں کو دینے کا ارادہ ہے صحیح. یہ اسباب پائے جائیں ٹھیک دوسرا کہ یہ سباب نہیں پایا گیا بیچنے ہی کی نیت ہے اب بیچنے کے دوران دو صورتیں بن سکتی ہیں یہ فوری بیچنے کی نیت تھی یا یہ تھا کہ کچھ رکھ کے بیچوں گا نیت تو بیچنے کی تھی نا تو تجارت کی نیت تو پائی گئی ایسے سوت میں یہ مارے تجارت کہلائے گا ٹھیک ہے مدینہ مدینہ مدنی چین کے ناظرین آ, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں وقت اختتام پذیر ہے لیکن آپ کی ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں جی جی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کپڑے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عام کاٹن نارملوں میں بنا ہوا کاٹن ہوتا ہے اور ہم اس کو کسی مخصوص برانڈ کا یا کسی نامی گامی برانڈ کا نام نہیں دیتے اپنے ہی اخذ کیے ہوئے فرضی نام کے ذریعے ہم کو بیچتے ہیں تو اس کا ایسی تجارت کرنا کیسا ایسا کپڑا بیچنا کیسا اس بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائے اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کپڑے کا جو معاملہ ہے نا جی ہر متوسط درجے کا جو کپڑے والا ہے آ, بابل مدینہ میں جی وہ اپنا مال بنوا رہا ہوتا ہے صحیح وہ اپنی ڈیزائننگ کروا رہا ہوتا ہے وہ اپنے کلر دکھوا رہا پرنٹ کروا رہا ہوتا ہے صحیح. یعنی یہ پوری آپ کی جامع کلات ہو گئی یا آپ کی اقبال مارکیٹ ہو گئی جی. بورڈن کے پیچھے اور جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں یہ لوگ اپنا کام خود کرواتے ہیں صحیح. اپنے ڈائنگ کرواتے ہیں اپنے ڈیزائن کرواتے ہیں بہت کپڑے بھی بنواتے ہیں صحیح. یعنی کہ کس طرح کا دھاگا بنے گا کس طرح کپڑا بنے گا تو یوں یہ ایک لوکل انڈسٹری ہے ہمارے ملک کے اندر صحیح. اور بڑی کامیاب انڈسٹری ہے صحیح. تو ان کو یہ حق ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا بنوایا ہے اس پر اپنا نام لکھے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ چلے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا اور سلسے کے متعلق اپنی آراہ اپنی سجیشنس اپنے مفید مشوروں سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں کل انشاءاللہ شاء اللہ ارض دوپہر ایک بجے آپ یہ سلسلہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ دیکھیں گے مدنی چینل پر مدنی چینل دیکھتے رہیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم